یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی ایک کو چھوٹا کر کے اس کے گھنٹوں کو دوسرے میں داخل کرتا ہے تو کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے اس کے سوا کوئی نہیں جو اس نظام الہی میں ذرہ برابر بھی مداخلت کر سکے مزید تفصیل کے لیے سوریامران آیت ستائیس سورت الحج آیت اکسٹھ سورہ لقمان آیت انتس اور سورہ فاتر آیت تیرہ کی تفسیر سماعت کر لیجئے وہ علام الغیوب اپنے بندوں کے سینوں میں پوشیدہ بھیدوں کو خوب جانتا ہے وہ ان تمام خیر و شر سے بھی واقف ہے جن کے کر گزرنے کی انسان نیت کرتا ہے